اسی سے تذکرہ ہے کہ اللہ تعالا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا ہے آگے کرنا یا نارو کو سلام اللہ ابراہیم اللہ کا حکم ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے حق میں سلامتی بن جا اللہ ملنار تو اللہ نے نجات دی اسے آگ سے اب دیکھیے اس میں پھر وہی دو طرفہ کہانی وہی دو دونوں تصویریں آ رہی ہیں اسی میں تحدید اور تمبی ہے مشرقین مکہ کے لیے کہ تمہاری ساری تدبیریں لائے گی جائیں گی تمہاری کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی یہ دعوت ابراہیمی ہے جو دوبارہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کھڑے ہوئے ہیں تمہارے ماں بہن یہ کامیاب ہوگی انہیں ہم بچائیں گے ان کی ہم حفاظت کریں گے ہم نے ابراہیم کو آگ آب سے بچایا ہے تو کیا ہم اپنے ان بندوں کو صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ نے مجمعین جہاں ہم انہیں نہیں بچا سکیں گے اور اے مسلمانوں تم بھی دل جمع رکھو خاطر جمع رکھو تم بھی مطمئن رہو یہ امتحان یہ آزمائش یہ ابتدا یہ خود ہماری مشیت اور ہماری حکمت کے تابے ہے اس میں بہتری ہے اسی میں فائدہ ہے ہمارے عزم سے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے ابو جہل بھی اگر مار رہا ہے تو ہمارے عزم کے بغیر نہیں مار سکتا اس لیے جیسا کہ بیاس کر چکا ہوں فتنے کی نسبتیں کی گئی ہیں بلاکت فتن الزینہ ننقبل نہیں یہ فتنہ یا آزمائش یا امتحان ہماری طرف سے اور زیادہ فطن کا ناسے عذاب اللہ انہوں نے لوگوں کی طرف سے آنے والے فتنے کو اللہ تعالیٰ کا عذاب سمجھ لیا ہے اس طرح گھبرا گئے جیسے اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے تو گویا کہ فتنے جو ہے اس کے اندر دو نسبتیں ہو گئی اصل امتحان لینے والا اللہ ہے اس نے اذن دیا ہے ابو جہل کو تبھی تو وہ مار رہا ہے ورنہ ابو جہل کا آشر ہو جاتا اس کوڑے کے ساتھ اور وہ کوڑا اٹھا کر مار نہ سکتا نہ حضرت یاسر کو ناظرت سمیہ کو رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمایا یہ بھی ہمارے اذن سے ہماری مشیت اور حکمت کے تعبیر ان نفیزہ لیا قومی یو من یہ ہے اس میں ہے نشانیاں اہل ایمان کے لیے مسلمانوں کے لیے اس میں سبق ہے ان کے صبر و سبات کے لیے ان کے استقامت کے لیے ان کے استقلال کے لیے ان کے اللہ کی نصرت پر کا یقین رکھنے پر ان تمام چیزوں کے لیے اس میں مواد موجود ہے اس میں سامان ہے ان کے صبر و سبات کا اگلی آیت جو ہے یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے اس کا معاملہ ایسا ہے کہ جو آج بھی دین کی دعوت کا کوئی کام کرے گا کوئی گروہ کوئی جماعت اس کو اس سے سابقہ پیش آئے گا یہ ایک عظیم نفسیاتی حقیقت ہے اور میں نے اصل میں ایسی ہی چیزوں کے لیے ان آیات کو بھی شامل کیا ایک نصاب میں اس مرتبہ کہ یہ وہ ابدی حقائق ہیں یونیورسل ٹروتس ہیں کہ ان کی اگر اصل انسان کو فہم ان کا حاصل ہو جائے تو بڑا سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے اور اس سے دوسروں کے لیے بھی ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے بھی بہت ہی آسان ذریعہ انسان کو میسر آتا ہے وہ بات یہ ہے کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں پر حق منکش ہو جاتا ہے مان لیتے ہیں کہ جو کچھ ہم آج تک کر رہے تھے غلط ہے جو کچھ آج تک مان رہے تھے حقیقت غلط ہے بات واضح ہو گئی کہ حق یہ ہے قبول کرنے میں جو چیز مانے ہو رہی ہے ان میں سے ایک مانے تو ہوتا ہے تکبر تکبر نفس اپنا اجو کیسے مان لو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک یہ اپنی غلطی کو تسلیم کروں ان کی بات ثابت ہو گئی میری بات غلط پڑ گئی یہ جیت گئے میں ہار گیا ایک یہ اور دوسری بات وہ ہے جو یہاں آ رہی ہے جہاں تک تکبر تعصب ہر دھرمی اس کا ذکر تو قرآن مجید میں بار بار آیا لیکن یہ دوسری نفسیاتی حقیقت جو ہے میرے علم کی حد تک جس طرح واضح ہو کر یہاں آئی ہے کوئی دوسرا مقام میرے سامنے اس وقت نہیں ہے کہ قرآن مجید میں یہ موضوع وہاں بھی زیر بحث آیا فرمایا وہ کالا ان نمک کا خسطم ان دون آسان تھا میں نے دنیا حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ جو تم نے اللہ کے سوا بت اختیار کیے ہوئے ہیں تم اچھی طرح جان چکے ہو میرے دلائی تمہارے دلوں میں گھر کر چکے میں نے جس طور سے تمہاری آنکھیں کھولنا ہیں آنکھیں کھل گئی اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر موجود ہے فرجا ہوئی لانسوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر انہوں نے اپنے گریبانوں میں جھانکا اپنے دلوں کو ٹٹولا اپنی دروبینی کی رجا ہوئی لانسوں اور انہوں نے سمجھ لیا کہ بات صحیح ہے لیکن یہ کہ مانا نہیں کیوں نہیں مانا اس نہ ماننے کا سبب کیا ہے مبت داتا بینک فی الحالات دنیا دنیا کا ایک نظام ہے ہماری برادریاں ہیں ہماری رشتے داریاں ہیں ہمارا معاشرہ ہے ہماری دوستیاں ہیں ہمارے کچھ لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں یہ سارے بندھن یہ دوستیاں یہ محبتیں یہ سب کے سب کیسے چھوڑ دیں اگر آج ہم اس حق کو تسلیم کرتے تو کشتے ہیں ان سب سے علیحدہ ہونا پڑے گا اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کاروباری بھی معاملات تھے وہی حضرت خباب بن رت رضی اللہ تعالی ان کے بارے میں سراہ آتی ہے کہ سب سے پہلی سختی جوڑ پر کی گئی وہ یہ تھی کہ قریش کے جن جن لوگوں نے ان سے کام کرائے ہوئے تھے کیونکہ لوہار تھے پیشے کے اعتبار سے سب نے ان کی اجرتیں روک لی ہم تمہارا معاوضہ نہیں دیں دی. یا تو بعض آ جاؤ اس نیم کو چھوڑ دو یہ گویا کہ اس معاشرے کے اندر ان کے اوپر کتنے بڑے دباؤ کی بات ہے اور ایک شخص کے لیے امتحان بن گیا میری روزی کا ذریعہ ختم ہو رہا ہے میرے لیے میرا کیریئر جو ہے وہ برباد ہوتا نظر آ رہا ہے یہی امتحان اس سیکلڈ میں بھی آتا ہے رشتہ داریاں محبتیں دوستیاں اٹھنا بیٹھنا جن میں ہے جن کے ساتھ ہنسی خوشی کا اشتراک رہا ہے جن کے ساتھ کاروباری مراسم ہے جن کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات ہیں کیسے تم انسان سب کا سب سے تعلق منقطع کر گئے سب سے رشتہ کاٹ کر بیٹھ جائے مودت بین کم فی الحیات الدنیا یہ تمہارے ماں دنیا کی زندگی میں ایک مودت باہمی کا ذریعہ بنا ہوا ہے اس مودت باہمی کے رشتے کو کاٹنے کے لیے تم تیار نہیں ہو اصل حقیقت یہ ہے ورنہ تم جان چکے ہو حقیقت تم پر منکشف ہو چکی ہے یہی بات اس سے پہلے پہلے رکو میں بھی آ چکی ہے کہ اے مسلمانوں تم کٹ ہی نہیں رہے ہو جڑ بھی تو رہے ہو عام ان سوال ہاتھ نظر ایک نیا معاشرہ وجود میں آئے گا ایک نئی برادری وجود میں آئے گی نئی دوستیاں وجود میں آئیں گی البتہ اسے بنتے بنتے وقت لگے گا کٹنا پڑ رہا ہے فوراً جیسے کہ ہوا ہے مکے میں جیوی شور سے کٹ گئی والدین سے اولاد کر گئی بھائی بھائی سے جدا ہو گیا یہ تو وہاں پہ اختلافات تعلقات کا انقطاب وہ نقد ہو رہا ہے ابھی وہ نیا معاشرہ وہ نیا ایک یوں سمجھیے کہ برادری کا ایک نظام وہ قائم ہونے میں وقت لگے گا اور یہی جو وقت ہے یہی در حقیقت امتحان ہے تو فرمایا و اور ابراہیم نے کہا ان نمب من کو مندور اللہ اوسان مبدتا بینک حیات دنیا اس میں تمہارا اڑے رہ جانا جمے رہ جانا اور دعوت حق کو قبول کرنے سے باہر رہ جانا اس کا اصل سبب جو ہے یہ رشتے داریاں یہ محبت یہ تعلق یہ علائق دنیاوی یہ ہے کہ جو تمہارے پاؤں میں بیڑیاں بڑھ کر پڑ گئی ہیں سم یوم قیامت یک فرو باز پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے وہ یگام و باغ حکم بازا اور ایک دوسرے پر لانت کرو تمہاری وجہ سے ہم برباد ہوئے تمہارا لحاظ کر کے تمہارا تمہارے جذبات کا پاس کرتے ہوئے تمہاری نصیحتوں کو قبول کرنے کے باعث تمہارے مشوروں کی بنیاد پر ہم محروم رہ گئے یا لانواز تم بازا مجید میں بار بار آیا ہے کہ جہنم میں ایک دوسرے پر وہ لانتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کو کوس رہے ہوں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم برباد ہو وہ با کم النا و مالکم الناصرین اور تم سب کا ٹھکانہ آگ بنے گی اور کوئی تمہارے لیے مددگار نہیں ہوں گے اب آئیے آخری حصہ آخری جو چار آیات ہے چوتھے روپوں کی آخری چار آیات ان میں بھی ایک عظیم فلسفیانہ حقیقت آئی ہے فرمایا مسل الخدی الحکیم و تلکل ان نفیزاد مثال ان ہستیوں کی جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا اپنا ولی بنایا ہے دیکھیے اسی مضمون کے ساتھ تعلق جڑ رہا ہے یہ ولایت باہمی ہے یہ دوستی ہے دنیا کی یہ مبدت بینک ان فلحیات دنیا ہے یہاں اولیاء کے لفظ کو دونوں مفہوموں میں سمجھیے ایک ہم دنیا میں ایک دوسرے کے ولی ہیں ساتھی ہیں پشپنا ہیں مددگار ہیں رشتہ داروں کی حیثیت سے دوستوں کی حیثیت سے عزیزوں کی حیثیت سے ہم قوم ہم قبیلہ ہونے کی حیثیت سے ایک اولیاء وہ ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر معبود جو تراشے ہوئے ہیں ان سے جو توقع ہے کہ آخرت میں شفاعت کریں گے ان سے جو امیدیں وابستہ کی گئی ہے کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے محاسبے کے وقت بچا لیں گے چھڑا لیں گے وہ ہے مشرکانہ عقائد اور یہ ہے اس معاشرے کے اندر ہمارے علائق کہ جو قبول حق میں مانے ہو جاتے ہیں یہ لفظ یہاں دونوں کا جامع ہے مسل الندین تخدو مندون اللہ ہے اولیا کا مسل کبوت ان کی مثال ہے مکڑی کی سی بیتا وہ بھی ایک گھر بناتی ہے وہ ناؤن المیوت البیت الن کبوت اور سب جانتے ہیں کہ تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے مکڑی کا جالہ ہے لو کا یعلمون یعنی اگر یہ جانتے یا یہ کہ ترجمہ ہوگا اس کا یا ترجمانی ہوگی کاش کے انہیں معلوم ہوتا یہ سارے تصورات من گڑت جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں تخلقون اس کا یہ تم نے جو بھی معبود تراشے ہیں یہ تمہارے اپنے ذہن کی تلاش ہے تراشیدہ معبود ہوتا می تراشد فکر ہر دم خدا بندے دیگر روز یک بنتا افتاد در بندے دیگر تمہارے اپنے ذہن کے تراشیدہ یہ معبود ہیں اسی طریقے سے یہ تمہاری دوستیاں ہیں تعلقات ہیں علائق دنیاوی ہیں یہ سب در حقیقت تمہارے ذہنی سہارے ہیں اور یہ صرف مکڑی کے جانے کی حیثیت تک ہیں حقیقت کے اعتبار سے یہاں دنیا میں تمہیں ہر سے بڑی محکم اور بڑی مضبوط بڑی قابل اعتبار وقت پر کام آنے والی چیزیں ہیں یہی ساتھ دینے والے ہیں یہی آڑے وقت میں مدد دینے والے ہیں لیکن حقیقت یا اعتبار سے ہی کبوت کوئی حقیقت نہیں ومن نسر اللہ میں مدد اگر ہے تو صرف اللہ کی طرف سے رسک ہے تو صرف اللہ کے پاس سے وقت ہو اند لیکن یہ کہ انسان اس کے باوجود کچھ نہ کچھ تراشتا ہے سہارے چاہے وہ عقائد کے سہارے ہو اور چاہے وہ دوستیوں اور مبتل کے ان حیات دنیا کے سہارے چاہے رشتہ داریوں کے سہارے لو یا لمبور کاش کے انہیں معلوم ہوتا ان میں لاہ یا مندو نہیں بن شے اللہ تعالی خوب جانتا ہے یہ نہیں پکار رہے اللہ کے سوا کسی بھی شے کو یعنی جنہیں پکار رہے ہیں ان کی کوئی حقیقت ہے نہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں یا تو وجود ہی نہیں یا اگر وجود ہے ملائکہ ہیں انبیاء کرام ہیں اولیاء اللہ ہیں ان کی ارواح ہے لیکن یہ کہ یہ جو پکار رہے ہیں جس امید میں وہ امیدیں بر آنے والی نہیں یا تو حقیقت ہی کوئی نہیں وجود ہی نہیں یا یہ کہ بہرحال ان سے جو بھی توقع انہوں نے کی ہے وہ توقع جو ہے سراب ہے اس کے سوا کچھ نہیں محمد عزیز الحکیم اور وہی ہے زبردست وہی ہے کمال حکمت والا تل کلمسال نغم بحال انداز یہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے یہ انداز جو ہے ان آیات کا یہ اسلوب یہ آتا ہے کنکلوڈنگ ریمارکس کی حیثیت سے قرآن مجید میں جہاں ایک بحث ختم ہو جاتی ہے اسی اعتبار سے میں نے ارض کیا کہ یہ تین حصے سورہ مبارکہ کے بڑے ہی ڈسکریٹ ہیں بڑے نمایاں ہیں علیحدہ علیحدہ پہلا رقو مکمل اپنی جگہ پر اس کے تمام مباحث نہایت مربوط اس کے بعد یہ تین رکوں جس کی کہ ہم نے صرف دس آیات پڑھی ہے کل اکتیس آیات میں سے ابتدائی چار آیات جن میں کہ حضرت روح اور حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہوا پھر حضرت ابراہیمی کے تذکرے کی آخری دو آیات جن میں وہ عظیم حقیقت سامنے آئی کہ یہ مواد بینکم فرحتی دنیا ہے اصل میں جو بیڑی پڑتی ہے پاؤں میں ایک انسان حق کو حق نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ جن سے محبت ہے یا جن سے کوئی امیدیں وابستہ ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں رشتے نہ ٹوٹ جائیں تعلقات ختم نہ ہو جائیں لہذا احقاق حق اور ابتالے باطل کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے مبدادہ بینک دنیا میں حالانکہ حقیقت اگر معلوم ہو تو یہی رشتے جو ہیں آخرت میں جا کر ایک دوسرے کو لانت کا ذریعہ بن جائے اور یہاں فرمایا تم نے جو سہارے بنائے ہیں چاہے وہ تمہارے اپنے من گھڑت عقائد ان کے اعتبار سے معبود ہے اور یہ تمہارے اور چاہے یہ دنیاوی تعلقات کا جو ایک حسار تم نے بنایا ہے اور ان سے جو تم تعلق امیدیں رکھتے ہو نصرت کی اور تائید کی اور مدد کی یہ سب پکڑی کے جالے کی حیثیت رکھتے ہیں اور کنکلوڈنگ لباس میں آ رہا ہے قطل قلم سال نقل بحال اناس یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے کچھ حقائق ہوتے ہیں بہت لطیف ان کو اصول اگر ان پر بحث کی جائے تو وہ شاید کافی مشکل ہو جائے ان کی کمپریہنشن ان کو سمجھنا ذہن کی گرفت میں لانا لیکن بسا ایک تمثیل جو ہے بڑا آسان ذریعہ بن جاتی ہے بہت مشکل مسائل کے فہم کا اور بہت لطیف حقائق کے ادراک کا امثال و تل کرمسان الرز بحال عالم لیکن ان کا فہم ان کا ادراک ان کا شعور یہ بھی صاحب علم لوگوں کے لیے ہے وہ اس سے حقیقت کو پا جاتے ہیں آلارا اشارہ کافی ستا. وہ ان, ان امثال کے ذریعے سے وہ اپنے باطن کے اندر جھانکنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں حقیقت منکشف ہو جاتی ہے خلق اللہ السماوات واطب بالحق حق اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق حق کے ساتھ کی یہ مضمون ہمارے منتخب نصاب کے دوسرے حصے میں ایمان کی بحث میں تفصیل سے آ چکا ہے ربنا ما خلق تحزا واطلا اس کائنات پر جتنا تم غور کرو گے نظر آئے گا کہ یہاں گھاس کا ایک تنکا بھی بغیر کسی غرض اور غایت اور حکمت کے نہیں تو پوری کائنات اور اس نے جو اشرف المخلوقات انسان جو مرکزی وجود ہے اس کائنات کا کیا اس کی زندگی بغیر کسی غرض و غایت کے ہے بغیر کسی مقصد کے ہے نہیں ہے جو سوچو کہ جو تمہارے اندر دیکھی اور بدی کا جو امتیاز بدیت کیا گیا ہے اس کا نتیجہ اس کا محال اس دنیا میں تو ظاہر نہیں ہو رہا گندم گندم میں رویت یا جو, جو نیکی کا نتیجہ یہاں خیر کی شکل میں ہمیشہ نہیں نکلتا نیک و کاروں کے لیے مصیبتیں ہیں مسائل ہیں فقر ہے فاقہ ہے تکالیف ہیں ایک اصول اختیار کیجئے زندگی میں اور پابندی کرنا شروع کر دیجئے قدم قدم پر امتحان آ جائے گا یہاں آسائشیں انہی کے لیے ہیں یہاں آسانیاں انہی کے لیے ہیں یہاں ایشراعت انہیں کے لیے ہے جن کا کوئی اصول نہ ہو. کوئی اسکول پلس لو جو داو لگ جائے جہاں سے بھی ہاتھ پڑ جائے اور لیا جا سکے ان کے لیے یہاں بازار کھلے ان کے لیے راستے کشادہ ہیں مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں جو خالی سے کہا تھا راستے کھلے ہوئے لیکن یہ ہے کہ حق کا راستہ اختیار کیجیے تنگی ہے حدور سے تو ایک صاحبی نے ارض کیا تھا حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے آپ نے کہا ہندور مادا کپور ذرا غور کر لو سوچ لو کیا کہہ رہے ہو پھر ارس کیا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے فرمایا فائد دل فقر. تو اب فقر کی تیاری کر لو اب امتحان آئے گا آزمائشیں آئیں گی جانچ لیا جائے گا پرکھ لیا جائے گا زیادہ تیاری کر لو فقر و فاقا کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو تو فرمایا ہم نے یہ آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے ہیں جب اس دنیا میں نتائج الٹے نکل رہے برکس بالکل عام طور پر برکس ظاہر بات ہے کوئی دوسرا عالم ہونا چاہیے دوسری دنیا ہونی چاہیے عقل کا تقاضا ہے فطرت چاہتی ہے وہاں پر ریکی کا اچھا بدلہ ملے وہاں بدی کا پورا پورا حساب کے ساتھ انسان کو اس کی سزا مل جائے ان نفیزہ کلا یا تل المین یقیناً اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے نوٹ کیجئے کہ یہاں کن کے لیے نشانی ہے وہ اہل ایمان جو مکے میں ستائے جا رہے تھے جن کو مسائل اور مشکلات کا سامنا تھا تعذیب اور پرسیکیوشن شدید ترین اس سے سابقہ پیش آ رہا تھا اس, اس میں ان کے لیے نشانیاں ہیں اس میں دل جوئی ہے ان کے لیے تسلی کا سامان ہے ان کی حوصلہ افزائی کا سامان ہے ان کے لیے صبر و سماعت کے لیے سہارا ہے تو یہ تمام حالات و واقعات اس میں درمیان میں حضرت حود کا ذکر بھی ہے حضرت سال کا ذکر ہے حضرت موس علیہ السلام کا ذکر ہے پھر یہ ذکر ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں فک اللہ نخلنا میں زمتے ہی فمین منرس یہ اپنے اپنے وقت میں بڑا دبدبہ تھا ان قوموں کا وہ قوم ہو قوم سالے اور یہ آنے فرعون بڑا دبدبہ تھا لیکن تمہیں معلوم ہے ہم نے ان سب کو پکڑا ان کے گناہوں کی پاداش میں فمین من اللہ آ گئے ان میں وہ بھی تھے کہ جن پر ہم نے تیز آندھی جن میں پتھر بھی تھے کنکریاں تھیں کہ جنہوں نے بلٹس کا کام کیا ہے ہم نے ان پر حاصل نہیں دی وہ مینہم من خزت <سَحَا> ان میں وہ بھی ہوئے جو زبردست چنگھار سے ہلاک کر دیے گئے ایک ایسی چیخ کہ جس سے موت واقع ہو گئی وہ مینہم من خسمنا بھی لاڑو ان میں وہ بھی ہے کہ جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا قانون اپنے محل کے ساتھ اور اپنے خزانوں کے ساتھ زمین میں گیا وہ ان میں سے وہ بھی ہیں جنہیں ہم نے غرو کیا قومی نوح جو ہے وہ پوری کی پوری غرق کر دی گئی اور آلے فرون اپنے گھروں سے نکال کر لائے گئے اور سمندر میں غرق کر دیے گئے وہ ماں کان اللہ علیہ مہوم اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلاکن کان الفساسل بلکہ وہ تو خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے ان کے اپنے کرتوت تھے جو ان کے سامنے آئے تو اے قریش کے سرداروں یہ ہے تمہارے لیے وارننگ کہ تمہارے لیے بھی اگر تم اپنی اسی نوش پر قائم رہے تو یہی روز بد تمہیں دیکھنا ہوگا اور اے مسلمانوں تمہارے لیے سبق یہ ہے جیسے ہم نے بچایا اصحاب السفینہ کو جیسے ہم نے بچایا حضرت ابراہیم کو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نصفت پاعی تمہیں حاصل ہوگی حالات بدلیں گے اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے مطمئن رہو حالات تبدیل ہو جائیں گے ایک وقت آئے گا یہی قریش کے سردار یا تو وہ بدر کے میدان میں کھیت رہیں گے اور یا یہ کہ کھڑے ہوں گے دس رمضان مبارک سن آٹھ ہجری کے روز کھڑے تھے حضور کے سامنے سر جھکائے ہوئے سر نگوں اور حضور نے کہا تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا کر دیا من اختیار کروں گا بڑی لجاجت سے کہا کریم و نبل و آپ تو ایک بہت شریف نفس انسان ہیں اور شریف انسان کے بیٹے ہیں تو آپ نے جواب دیا آج میں تم سے وہی کچھ کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا کہ اپنے بھائیوں سے لا تصری علیکم اليوم یوم ازب فل وہ وقت بھی آ کر رہے گا بارک اللہ لی و لکم فرقرن راضی و نفانی ویا کمبل آیا